جی جی بھائی سوکے ہاں جی چلیے جی یا ہم کس کے لیے اللہ خیر کرے سب ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے نا چلیے بڑی بات آجائیں آ جائیں صبر نہیں پڑا رہا آج بھی تھوڑی سی تاخیر ہو گئی الحمد للہ الحمد للہ جی یہ تو میں پچھلے سب کو پوچھوں گا آپ تمام ساتھیوں سے لیکن کچھ دنوں بعد کچھ وقت قد دوں گا پیر والے دن بلکہ کیا ہے پڑھیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ طریقہ لیکن میں پوچھوں گا پیر والے دن آج بھی پڑھا رہا ہوں اور جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے انشاءاللہ پیر والے دن سب سے پوچھوں گا اور کسی ایک کو کوئی حرف کا پتہ نہ ہونا کہ یہ کس کے لیے آتا ہے نہیں ہے یہ ہوگ سر مطلب شروع سے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اسماعی ضروف ہے نا اسمائے ضرور اسماعی ضروف جو ہے اس میں دو ہیں ایک ظرف زمان ہے ایک ظرف مکان ہے بس صرف اسماعی ضرورف سنوں گا اور پڑھیں گے انشاءاللہ پیر والے دن کیا طریقہ الاسریہ کا سبق جیسے آج کو ہو گیا تو ظاہر ہے بیچ میں دو دن کی چھٹی ہے ہفتے اتوار اور پیر والے دن کیا ہے منڈے کو تو طریق النصریہ کی باری یہ ہے تو پڑھیں گے وہ اور سنوں گا زرف مکان اور ظرف زمان سب سے ٹھیک ہے جس کو نہ یاد ہوا تو بھی اس کے خلاف ایکشن ہوگا اور جو کلاس میں ہی نہیں آئے گا اس دن اس کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کروائیں گے سمجھ آئے کہ نہیں ہاں کیوں جی اب اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے رول نمبر دو اب تو میرا خیال سے آپ تو سنتے ہی گھبراہ گئے پھر آپ تو اب کیا ہے خوف کم ہوا اچھا اچھا بولو کیا کہہ رہے ہیں نے برا بولا ہے برا بولا تو نہیں کہا میں نے کو جی آئی آر ہاں Oh, چلے جی آجے تو آج ہم نے پڑھنا ہے بس اب سوری بحث کو چھوڑ دیں اب آجے سبق کی طرف زرف تو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں آج ہم نے پڑھنا ہے زرف مکان تو ذرف مکان اور تر چک مکان پر دراز کرتا ہے مکان پر جگہ پر ٹھیک ہے مکان مطلب جگہ کوئی جگہ ٹھیک قدامو و تہتو فوقو عند آئینہ لدا لدون یہ کل حروف ہیں تقریباً دو چار آٹھ دس گیارہ گیارہ حروف ہیں جو زرف مکان ہیں ٹھیک ہے تو ہاں جی تو ہر ایک کا معنی آپ ذرا احتیاط شروع میں سن بھی لیجئے کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں ٹھیک ہے جہاں کہاں یعنی جیسے آگے مثال ہے جال سن کہ جہاں زید بیٹھا ہے وہاں بیٹھ جائیں حیثوں کا مطلب ہوتا ہے جہاں کہ جہاں جس روم میں یا جہاں پر کیا ہے رول نمبر ایک بیٹھے تو وہاں رول نمبر پانچ بھی آ جائیں رول نمبر چھ بھی آ جائیں تو وہاں پر ہاں ہیں. قدامو کا مطلب ہوتا ہے آگے خود خود داموں سامنے آگے آگے, آگے پیچھے خلفوں کا, مطلب خلفو کا مطلب ہوتا ہے نیچے فوقوں کا مطلب ہوتا ہے اوپر مثال کے طور پر بندہ اگر مغرب کی طرف مڑ کے کھڑا ہوتا ہے مغرب کی طرف تو وہ مغرب جو ہے وہ اس کا کیا ہے قدامو ہے ٹھیک ہے اور مشرق جو ہے وہ اس کا خلفو ہے ٹھیک ہے نا اور اسی طرح تحت و فوق ہم کہیں گے کہ جہاں بندہ زمین پہ کھڑا ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ زمین اس کا تحتو ہے اور فوقو اسمان اس کا یہ کیا ہے فوقو ہے آئندہ آئندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس ہونا جی چلیے جی سمجھ آئی بات تو ہندا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کیا ہونا پاس ہونا یعنی ملکیت میں ہونا چاہے وہ گھر میں ہو یا کسی کے پاس ہو مثال کے طور پر کوئی بھی کہتا ہے کہ جی میرے پاس کمپیوٹر ہے لیپ ٹاپ ہے یا موبائل ہے یا ٹیبلیٹ ہے کوئی بھی چیز ہے تو وہ کہتے ہیں میرے پاس ہے اب میرے پاس وہ آئندہ کہتے ہیں آہندی یعنی میرے پاس اس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس اسی وقت جو ہے نا بیگ میں پڑا ہو یا اس کی جیب میں ہو یہ ضروری نہیں ہے بلکہ اس کی ملکیت میں کیا ہے بلکہ کیا ہے اس کی ملکیت میں آنا ضروری ہے چاہے اس کے گھر میں ہو یا اس کے پاس ہو آئندہ کا مطلب ٹھیک ہے کا مطلب کہاں استفام کے بھی آتا مطلب کہاں مطلب ہے کہ بالکل پاس لدا یعنی لدا بالکل میرے پاس اسی وقت میرے ہاتھ میں ہونا میرے ہاتھ میں موجود ہو کوئی چیز میری جیب میں ہو ٹھیک ہے تو اس وقت لدا اور لدن دونوں معنی ہوتے ہیں لدا لدن کے پاس ہونا یہ آپ کو میں نے ہر ایک لفظ کے معنی بتا دی ہیں لفظ کیا معنی... حیث کہیں داموں کا مطلب سامنے خلف کا مطلب پیچھے تختوں کا مطلب نیچے فنوقوں کا مانا اوپر این کا مانا ملکیت میں پاس ہونا عید کا مانا جہاں کہیں, مطلب مطلب مطلب کہیں استفام کے کہاں لدا کا معنی بالکل کسی چیز کا اپنے پاس موجود ہونا اب سب سے پہلا حرف خائصو یہ اکثر جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے یعنی مضاف ہوتا ہے یہ جملہ کی طرف اچھا جی ہاں ہائیسو یہ اکثر جملہ کی طرف مذاق ہوتا ہے جیسے کیا ہوتا ہے اکثر جملہ کی طرف مذاق ہوتا ہے جیسے آپ بیٹھیے جہاں پر زید جالسن بیٹھا ہوا ہے تو ہائیسو کا مطلب کیا ہوا جہاں پر یعنی دیکھیے تو یہ کہ مکان پر دروت کر رہے ہیں یہ بات یعنی ہائیسو کہ جہاں پر زید بیٹھا ہے وہاں پر آپ بیٹھیے کیا لکھا ہے جی آپ نے اے یہ مطلب استفام کے لیے بھی آتا ہے کوئی چیز یعنی آپ پوچھیں کہ اے نہ تازہ تم کہاں جاتے ہو ٹھیک ہے اے ن تازہ تم کہاں جاتے ہو, ہو؟ استفام کے لیے آتا ہے ان بھی استفام کے لیے آتا ہے استفام کے لیے بھی آتا ہے اور شرط کے لیے بھی آتا ہے سو, یہ اکثر جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے جیسے اجلس ہائیس ان کے جہاں زید بیٹھا ہے اس جگہ پر بھی تم بیٹھو یعنی اجلس مکانا جلوس زیدن اجلس بیٹھو مکانا اس جگہ جلوس زیدن زید کے بیٹھنے کی جگہ ٹھیک ہو گیا ہائیسو اس کے بعد ہے قدام و خلف جیسے قام کام قدام و خلف لوگ کھڑے ہوئے آگے پیچھے یعنی قداما ہو و خلفا ہو اس کے آگے اور اس کے پیچھے کوئی بڑا لیڈر تھا لوگ آگے پیچھے جا رہے ہیں ٹھیک ہے بیچوں بیچ اس کو گھیرے ہوئے دام و تو کیا تو ہے یہ مکان پہ رات کر رہے ہیں اس کے آگے اس کے پیچھے جگہ تخت و فوقو جیسے جلاسن تختہ فوک کے زید بیٹھا نیچے اور امر بیٹھا اوپر. ای تحت و فوق شجا رہتے صحیح کہہ رہے ہیں. اور بھی بہت سارے ایک عمران خان نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور بھی بہت سارے خان خانے یہاں جن کے دائیں بائیں بہت رش لگا رہتا ہے فائدہ کوئی نہیں تخت و فوق جلاستا و سائد فوقا <سؤال> کہ زید بیٹھا نیچے اور امر بیٹھا اوپر زید نیچے بیٹھا سائد آمرن اور چڑھا امر اوپر ٹھیک <سؤال> ہے کیا تختہ شجراتی و فوقۂ شجارا تھے یعنی جلس زیدن دون تختہ شجارا تھے بیٹھا درخت کے نیچے و سائد آمرن فوقا شجارا اور رامر چڑھا درخت کے اوپر مثلا ایک مثال دی ہے تو کسی کے کیا ہوں گے کوئی آج کل ویسے وہ کیا ہے کون سا موسم چل رہا ہے مالٹے آنے والے ہیں شاید تو اس کے درخت کے نیچے صحت کو بٹھا دیا ہوگا کہ تم باہیں بائیں دیکھنا ذرا تو میں اوپر چڑھ کے اتار لیتا ہوں فوق شجرہ تو اوپر چڑھ گیا ہوگا اچھا جی حضرت اسد خان آپ کو کیا ہو گیا ہوں آ گئے صحیح اسد خان کیا مطلب وہ تو آ گئے ہیں لیکن چلیے جی آئندہ آئندہ کی طرف آجائیں, عند, عند زید مال, آ جائیں آئندہ جیسے المال وئندہ زہید مال مال کیا ہے زید کے پاس ہے ٹھیک ہے المال کیا ہے عند زیدن مال زید کے پاس ہے اب ضروری نہیں ہے اس کا آگے آپ کو فرق بتائیں گے آئندہ اور لدہ اور لدن میں فرق آئندہ کا مطلب بھی پاس ہوتے ہیں لدا لدن کے معنی بھی کیا ہوتے ہیں پاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے جو ہے نا آئندہ لداء لدن سارے کے معنی پاس ہوتے ہیں لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ عند کا مطلب یہ ہوتا ہے چھوڑے ہیں پتہ نہیں ہے کیا مطلب پاس یعنی ملکیت میں ہونا ضروری ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کے بالکل پاس ہوں لدا لدن کے لیے آتے ہیں آئینہ و انا خواہ استفام کے لیے آئیں ائینہ و انا استفام کے لیے آئیں جیسے یہ انا آپ کو الگ سے بتا رہے ہیں کہ یہ کبھی کبھی استفام کے لیے بھی آتا ہے و انا اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو انا لکھا ہوا کہیں بھی نظر نہیں آئے گا برحال اس میں سے ہے مکان پر بھی دعد کرتا ہے کبھی کبھی تو اینا و انا استفام کے لیے آتے ہیں جیسے اینا تذہ تم کہاں جاتے ہو کہاں جا رہے ہو ٹھیک ہے تم کہاں جاتا ہے لکھا ہوا ہے انا تا قودو, تو کہاں بیٹھے آ, تو کہاں بیٹھے گا انا تا کود تو یہ دونوں یعنی اینا بھی اور انا بھی دونوں استفام کے لیے اس مثال میں آئے ہیں کبھی کبھی یہ دونوں شرط کے لیے بھی آتے ہیں انا تجلس اجلس جہاں تیٹھے گا وہیں میں بیٹھوں گا اسی طرح جہاں بیٹھے گا وہاں میں بیٹھوں گا اور شرط کے لیے بھی آتا ہے اور جیسے انا تزہ اظہب جہاں جائے گا وہاں میں جاؤں گا یہ دو معنی ہو گئے اینا و انا کے کون کون سے معنی ایک تو کس کے لیے استفام کے لیے اور ایک کس کے لیے شرط کے لیے ٹھیک و انا کا آپ کو ایک اور بتاتے ہیں جب انا کمانے کی بات چل ہی گئی ہے ایک کیا ہے استفام کے لیے یعنی سوال کرنے کے لیے کسی سے سوال کیا جائے جی ٹھیک ہے سوال کرنے کے لیے کہ کسی سے سوال کیا جائے کہ انا تذہب تم کہاں جاتے ہو تو یہ سوال کے لیے ہے استفام اس کو کہتے ہیں سوال شرط کے لیے یعنی اس میں اس مثال کے اندر شرط بیان کی جائے تو اس کے شروع میں انا لے آتے ہیں جیسے انا تجلس اجلس جس جگہ پہ تو بیٹھے گا وہاں میں بیٹھوں گا جس گاڑی میں تم بیٹھے گا وہاں میں بیٹھوں گا انا تجلس اجلس ٹھیک ہے آگے انا تذہب ازہب یہ بھی اسی کی مثال ہے شرط کی لیکن اس کے علاوہ یعنی ان دو معنی کے علاوہ استفام اور شرط کے علاوہ ایک اور معنی ہے اس کے لیے بھی انا کا استعمال ہوتا ہے یعنی انا کبھی کئی فق معنی میں استعمال ہوتا ہے کئی فا کس میں سے تھا کئی فق اس کے لیے آتا ہے ہوں رول نمبر چھ آپ بتائیں کئی کس،, کس معنی کے آتا ہے جی جلدی سے بتائیں حال دریافت کرنے کے لیے کئی فات ہے ٹھیک ہے حالت دریافت کرنے کے لیے تو کبھی کبھی انا بھی کیا ہے اس طرح حالت اور کیفیت بتانے کے لیے آتا ہے یعنی کیفیت بتانے کے لیے انا کا استعمال بھی ہوتا ہے کبھی کبھی تو انا کا گوا معنی کتنے ہو گئے تین کون سا استفام والا انا تذہب اذہب یا نہیں کیا نام اس کا انا تذہب ठीक है और एक اور ایک شرط والا کہ انا تذہب ازہب جہاں تو میں جاؤں گا انا تجس جہاں تو بیٹھے گا وہاں میں بیٹھوں گا اس کے علاوہ انا کا ایک اور معنی ہے کیفیت والا استفہم استفاہان نہیں استفہ شرط اور حل دریافت کرنے کے لیے کیفیت بتانے کے لیے کیفیت پوچھنے کے لیے کیفیت بتانے کے لیے انا کئی فکر زمانے میں بھی آتا ہے جبکہ فیل کے بعد آئے ٹھیک ہے یہ انا پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے جب کہ فیل کے بعد آئے فیل کے بعد آتا ہے اس کی مثال دیکھیے انا شی تم اے کے فی تم تو یہ جو آئےت ہے اس کے اندر یعنی ف تو ہر سکم یہاں پر جو انا ہے نہیں تو استفام کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ کوئی سوال پوچھ رہا ہو کہاں سے اپنی کی طرف اور یہاں پر شرط کے لیے ہے ہے? آ, کے یہاں پر کے معنی میں بھی نہیں ہے بلکہ کیفیت کے, کے لیے ہر ہے, ہے? سکم اننا شے تم کہ تم اپنی کھیتیوں کی طرف آؤ کئی فشے جس طریقے سے بھی آؤ بہرحال کھیتی کیا ہے متعین ہے کھیتی ایک ہی ہے چاہے تم اس کے دائیں طرف سے آؤ بائیں طرف سے آؤ ٹھیک ہے جس راستے سے بھی آؤ لیکن کھیتی ایک متعین ہے ان نہ کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہے ٹھیک ہے یعنی کیفیت عمومیت ہے کیفیت جیسی بھی ہو لیکن کھیتی کیا ہے ایک متعین ہے یہ نہیں ہے کہ ان ناشے تم جہاں کہیں بھی آؤ تم اپنی کھیتی کی طرف ایسا نہیں ہے بلکہ کھیتی ایک متعین ہے وہاں پہ ہی آپ نے اور ان ناشے تم کیفیت تبدیل ہے کہ آپ جس طریقے سے بھی ہیں اس کی مثال آپ سمجھ لیں مثال کے طور پر ایک کھیت ہے بھی آتا ہے کہ جہاں سے بھی آنا چاہے ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی کھیتی کے علاوہ کسی اور کی کھیتی میں چلا جائے ٹھیک ہے نا تو یہ اصل میں جو آیت ہے وہ دواجی تعلق کے حوالے سے کہ اس دیواجی تعلق کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جو یعنی جو ایک موزے ہرش ہے اور ایک موزے فرس ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر یعنی اس کے حوالے سے بتایا ہے یہ کہنا شم کہ تم جو ہے نا صرف اور صرف ایک راستہ اختیار کر سکتے ہو دوسرا راستہ نہیں تو ہر سکم انا تم تم اپنی کھیتی کی طرف آؤ ٹھیک ہے جہاں سے بھی آؤ جی لیکن آؤ صرف اور صرف اپنی کھیتی میں باقی انشاءاللہ جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو تفصیل سے بتا دیں گے بس صرف آپ اتنا سمجھیے یہاں پر کہ انا کس معنی کے لیے ہے کیفیت والے معنی ادا کرنے کے لیے ہے اللہ اکبر لدا و لدن ٹھیک ہے لدا و لدن یہ دونوں بھی کے معنی کے لیے آتے ہیں یعنی کیا بتانے کے لیے کہ کسی چیز کا پاس ہونے کے لیے مکان کے لیے کیا میرے پاس ہے. فرق آئندہ اور ان دونوں میں یہ ہے فرق میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آئندہ کا معنی ہونے ہے اور کا مطلب کہ میرے پاس ہیں کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس اس وقت موجود ہوں یا میرے گھر پہ ہوں یا میرے کسی اور جگہ پہ موجود ہوں لیکن میری ملکیت میں ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے آئندہ گھر میں ہونا یا بینک میں ہونا اور لدا لدن جی میں ہونا ہاں ٹھیک ہے اگر آپ پیسے ہی مراد لے لیں تو جہاں اگر آہندہ کا مطلب اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اس کے متعلق جی بالکل ٹھیک لکھا آپ نے کہ آہندہ کا مطلب یہ ہوگا کہ جہاں کہیں بھی ہو آپ کی ملکیت میں کوئی چیز ہو ٹھیک ہے آپ کی ملکیت میں ہو چاہے وہ اس وقت آپ کے پاس ہو گھر پہ ہو کسی آفس میں ہو جہاں کہیں بھی آپ نے رکھی ہو لیکن ہو آپ کی ملکیت میں لیکن لداخن کا آپ استعمال اسی وقت کریں گے جب بالکل آپ کے پاس موجود ہو ٹھیک ہے اگر کہتے ہیں کہ المال آئندہ زئیید عند دن کے مال زید کے پاس ہے تو اب ضروری نہیں ہے کہ اس کی جیب میں ہو بلکہ اس کے میں بھی ہو سکتا ہے اس نے کسی کے پاس رکھا ہوا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ المالی زیدن المالو لدن زیدن تو پھر اس وقت کا مطلب یہ ہوگا کہ مال بالکل زید کی ملکیت میں ہے اس کے ہاتھ میں ہے یا اس کی جیب مجھے مکسلر والوں کے کسی کے میسج نہیں ملے مجھے صرف اور صرف اس سوال کا جواب صرف اور صرف ملا ہے تو رول نمبر دو کا ملا ہے انہوں نے ٹھیک سا جواب دیا باقی مجھے کسی کا کوئی جواب نہیں ملا رول نمبر چھ نے جواب دیا ہے بالکل ٹھیک نہیں دیا آپ کی آپ کے لیے تمبھی ٹھیک ہے نا اچھا تو کس ہم پڑھ رہے ہیں کیا؟ غیر متمکن کی اقسام اسمائے متمکن کیا ہوتا ہے مورب ہوتا ہے جی وائس بریک ہو رہی ہے کدھر جائیں پھر اب ٹھیک ہے آپ بتائیں مکسلر والو آپ لوگوں کا کیا حال ہے آپ کو وائس کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے بہرحال چلیں تو ہم پڑھ رہے ہیں اسماعی غیر متمکن کی اقسام اور اسماعی غیر متمکن وہ ہوتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں مبنی ٹھیک ہے اسماعی متمکن ہاں تو یہی کہہ رہا ہوں جن کے پاس نہیں ہے تو وہ وہاں کرے نا تو اسماعی متمکن مورب اور اسماعی غیر متمکن کیا اسماعی غیر متمکن جو کیا ہوتے ہیں مبنی ہوتے ہیں مبنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر یعنی عامل کی وجہ سے اس کے عراب بدلتا نہیں رہتا بلکہ وہ یکساں اور اپنی حالت پر کیا رہتے ہیں برقرار رہتا ہے اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ ضروف اسمائے ضرورف یہ بھی سارے کے سارے مبنی ہیں اب مبنی کس پر ہیں بعض حروف جو ہوتے ہیں مبنی پر فتحہ ہوتے ہیں یعنی ان پر ہمیشہ فتح ہی فتحہ رہتا ہے بعض حروف مبنی پر کسرہ ہوتے ہیں کہ ان پر ہمیشہ کسرہ ہی کسرہ رہتا ہے ٹھیک ہے اور بعض حروف جو ہوتے ہیں کہ وہ مبنی پر ذمہ ہوتے ہیں کہ ان پر ہمیشہ ذمہ ہی ذمہ رہتا ہے چاہے پہلے والا عامل اس کو کہہ رہا ہو کہ بھائی تو کسرا لا وہ کہے گا نہیں میرا ذمہ ہی رہے گا پہلے والا عامل اگر تقاضا کر رہا ہو اس پر فتھا آنی چاہیے تو بھی اس پر پھر بھی کیا ہے ضمر ہے کیونکہ وہ مبنی ہے مبنی کیا ہے وہ کیا؟ کیا شعر تھا وہ مورب آ مبنی کے ماند برقرار مورب آباشد کے گردت بار بار کہ مورب کا جو اعراب ہے وہ بار بار بدلتا رہتا ہے مبنی کا اعراب جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہے ایک ہی حالت پر رہتا ہے ٹھیک ہے اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسمائی ضروف میں سے کون کون سے عروف کس علامت پر مبنی ہے مبنی سے ہیں مبنی بر زمہ کون سے ہیں اور مبنی بر کسرہ کون کون سے ہیں تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں اس علامت فائدے کے اندر فائدہ نمبر ایک قبل و باد و و فوقو قد دام و خلف و حیث و قطو تو و یہ سارے کے سارے حروف ذمہ پر مبنی ہوتے ہیں مبنی تو ہیں ہی ہیں لیکن یہ مبنی بر زمہ ہیں اب جو کچھ بھی ہوگا قبل کبھی بھی نہیں آئے گا قبل ہی آئے گا بعد نہیں آئے گا بادو ہی آئے گا تہتے نہیں آئے گا تحتو ہی آئے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے آگے این کیفا اینا فتحہ پر مبنی ہوتے ہیں ایا نیفا اینا یہ تین حروف کیا ہوتے ہیں مبنی بر فتحہ ہوتے ہیں پر ہمیشہ فتحہ ہی آئے گا یعنی زبر ہی آئے گی زیر اور کیا ہے ضمہ یعنی پیش نہیں آئے گی اور ام سے کسرہ پر مبنی ہوتا ہے باقی ظروف سکون پر یعنی یہ جو گزر گئے زمہ والے فتحہ والے کسرہ والے ان کے علاوہ جتنے حروف بچ گئے ہیں باقی اسماعیز روح میں سے جتنے بھی بچ گئے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے مبنی بر سکون مثلا مثلا کیا ہم ٹھیک ہے حرف عز ٹھیک ہے نا حرف عز ہے اسی طرح اضاح ہے اضاح میں آخر میں کیا ہے علیف ہے وہ ساکن ہے ٹھیک ہے इज, وغیرہ تو یہ کیا ہیں سارے کے سارے متا ہے اسی طرح اچھا تو مز ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سارے مبنی پر سکون ہیں نمبر ایک فائدہ تو یہ ہو گیا کہ آپ کو بتا دیا کہ مبنی پر ذمہ کون سے مبنی پر فتحہ کون سے ہیں اور مبنی پر کسرہ کون سے ہیں اور مبنی پر سکون کون سے ہیں نمبر دو فائدہ ظروف غیر مبنی جب جملہ یا اس کی طرف مضاف ہوں ظروف غیر مبنی جب جملہ یہ اس کی طرف مضاف ہوتے ہیں تو ان کا فتحہ پر مبنی ہونا جائز ہے بعض ضرورف جو ہیں وہ غیر مبنی ہوتے ہیں یعنی مبنی نہیں ہوتے وہ جب جملہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں تو وہ ان کا مبنی برفتھا ٹھیک ہے مبنی برفتھا ہونا جائز ہو جاتا ہے مثال کے طور پر یوم ہے یہ کیا ہے ضرورف غیر مبنی ہے چونکہ آپ نے آپ نے وہ سارے حروف پڑھے ہیں اس میں اندر آپ نے کہیں یومہ پڑھا ہے نہیں ہے لیکن ہے یہ ظرف کیسے یوم ایک دن پر زمانے پر دلالت کرتا ہے نا یوم دن کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ثنا سال کو کہتے ہیں شہر مہینے کو کہتے ہیں یہ سارے کے سارے زمانے پر تو یہ بھی درادت کرتے ہیں زرف زمان تو ہیں یہ زمانے پر درادت کرتے ہیں تو ضرور تو ضرور ہیں، لیکن یہ ضرور مبنی, <راجعون> مبنی نہیں ہے انہ عئے ضرور کیا ہیں ضرورف مبنی نہیں ہیں یہ والے جب, جب مبنی نہیں ہیں تو اس کے جتنے بھی ضرور یوم ہو شہر ہو ثنا ہو اس کے علاوہ جتنے بھی جو غیر مبنی ہے یعنی جہاں جو ذکر نہیں کیے گئے نہ صرف مکان میں یا ظرف زمان میں تو یہ والے جتنے بھی ہوں گے وہ جب جملے کی طرف یا حرف عید کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کا مبنی برفتھا ہونا جائز ہے ظروف غیر مبنیہ یعنی جو اسمائی ظروف ذکر کیے ہیں ان کے علاوہ جو ظروف ہیں وہ اگر جو غیر مبنی ہوں وہ اگر جملے کی طرف مضاف ہوں یار پھر کی طرف مضاف ہوں تو ان کا مبنی برفتھا ہونا جائز ہے مبنی ہو سکتے ہیں مبنی برفتھا یعنی ان پر کیا ہے زبر آئے گی مثال دیکھیے ظروف غیر مبنی جب جملہ یز کی طرف مضاف ہوں تو ان کا فتحہ پر مبنی ہونا جائز ہے کے اندر میرا خالص ذمہ ہی ہے ہاد یوم فو سعاد یقین یوما پڑھنا اس کے اندر کیا جائز ہے یوم پر مبنی ہونا اس کا جائز ہے یوم یون فوج سعد تو یہ کیا ہے یہاں پر یوم مذاف پورے جملے کی طرف یوم مذاف یعن فو سعود یقین سب کچھ مل کر یہ کیا اس کے لیے مزافلے بنتے ہیں تو ضرف ہے جملہ کی طرف مضاف ہے دوسری مثال میں یا یوم کا فتح مختوف پڑھنا جائز ہے دوسری مثال جیسے یوم اے دن تو یوما یہاں پر مضاف ہے کس کی طرف عز کی طرف تو اوپر کاتنا کا کہ ہے غیر مبنی جب جملہ یہ اس کی طرف مضاف ہو تو ان کا مبنی برفتھا ہونا جائز ہے تو یوم یون فوسعقین کے اندر یوما مبنی برفتھا ہوا جملہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے اور یوم اے دن کے اندر یا ہین اید کے اندر یوم ہوا ہے عز کی طرف اس لیے یہاں پر اس کا یوما یہ مبنی برفتھا ہے سمجھ بات لگی سمجھ آگے ہے جی اسماعی کے نایات اسمائے یعنی وہ اسم جو شہ مبہم پر درالت کرے کہتے ہیں کہ جو مبہم چیز پر درالت کرے مبہم چیز کوئی م... ابہام ہو ٹھیک ہے اس پر درالت کرے ابہام پر تو اس کو کہتے ہیں کینایا تو اسماعی کے کتنے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کم اور کزا یہ دو ہیں ٹھیک ہے کم اور کزا کم کنایا ہے عادت سے کم کزا یہ دونوں کن ہیں عدت سے اور کئی تھا گویا چار ہو گئے کم کزا کئی تھا کم کزا کن آیا ہے عدت سے اور کئی تھا کن آیا ہے بعد سے جیسے کہتے ہیں نا اگر کسی سے پوچھا جائے تو کہ کتنے آدمی آئے تھے دس بارہ آدمی آئے تھے دس بارہ آدمی ٹھیک ہے تو اب ساتھ میں یعنی مبہم چیز پر دادی کرتے ہیں کہ یار تعین نہیں ہے صاف پتہ نہیں ہے کہ آیا دس آئے تھے بارہ آئے تھے شمار نہیں کیے تھے اب ابہام ہے تو ابہام پر عدالت کرنے کے دس بارہ آدمی آئے تھے ٹھیک ہے مبم سے بات کر لے کے دس بارہ آدمی آئے تھے تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے حروف کہاں پر استعمال ہوتے ہیں جو ابہام پر عدالت کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کم اور قزا یہ دونوں کنایا ہیں کس سے عادت سے کہ جب آپ کو بتانا ہو کہ بھائی کیا نام ہے اس کا کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں آپ کو پتہ نہ ہو کہ یار میرے پاس کتنے پیسے ہیں لیکن اندازہ ہو تو آپ وہاں پر کم اور قزا کا استعمال کریں گے این ڈی کیا ہے کزا کزا ربیت وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے آپ کزا کزا کہہ سکتے ہیں تو ابہام پر عدالت کرنے کے لیے عدد عادت کی اگر ابہام بیان کرنا ہو تو پھر کم اور قزا کا استعمال ہوگا لیکن کئی تحت کنائے ہیں بات سے جب بات آپ کو کسی بات کے بارے میں کوئی خبر ہو تو آپ کے وہاں پر آپ کے ہی تجربہ یہ وہاں پر آزاد کرنے کے لیے آئیں گے تو یہ اسماعی کے بھی ہو گئے آخر میں سب سے پہلے آپ کو مرکب بنائی بتا رہے ہیں کہ مرکب بنائی کیا ہوتا ہے مرکب بنائی آپ سے پوچھوں گا آپ بتائیں رول نمبر بارہ مرکب بنائی کیا ہوتی ہے پڑھ کے آ چکے ہیں ہم مرکب بنائی کیسے کہتے ہیں رول نمبر بارہ النت موجود ام لا کہاں ہے رول نمبر بارہ مکسلر پہ شو ہو رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے چلیں آپ بتا دیں رول نمبر دو اور رول نمبر چھ بھی بتا دیں جی بتائیے جی جی بتا دیں آپ بھی بتا دیں بتائیں رول نمبر چھ رول نمبر بارہ رول نمبر دو مرکب بنائی بتا رہے ہیں کہ مرکب بنائی کیسے کہتے ہیں دو چھ بارہ جی رول نمبر دو ہوں اللہ مرکبی بنائی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو دو لفظ جوڑ کر بنایا گیا ہو اور اس میں ایک حرف کو اضاف چلیے جی رول نمبر چھ کا کیا کہتے ہیں رول نمبر چھ کو پتہ ہی نہیں ہے موجود ہی نہیں ہے سن نہیں پر کو غائب ہیں کیا ہے رول نمبر دو آپ کے لیے بھی ماشاء اللہ رول نمبر بارہ آپ کے لیے بھی ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر احسن الجا اچھا جی تو کیا ہے جلدی کریں جلدی کریں رول نمبر چھ کہیں اور مصروف تھے شاید بڑی تاخیر سے لکھنا شروع کیا تو مرکب بنائی کہتے ہیں کہ دو اسموں کو ایک کر لیا دو حرفوں کو نہیں رول نمبر بارہ یہ ساری چیزوں کا خیال رکھا کریں کہ آپ کیا لکھتے ہیں دو اسموں کے ایک کریں اور پہلے اسم کو دوسرے سے رب دینے والا کوئی حرف ہو دو اسموں کو ایک کر لیا ہو اور دوسرا جو حرف ہے دوسرا جو حرف ہے وہ دوسرا جو اسم ہے وہ کسی حرف کو کیا ہو متضمن ہو دو اسموں کے ایک کر لیا ہو اور دوسرا اسم جو ہے کسی حرف کا متضمن ہو یعنی جو بیچ میں جو رب تھا وہ جیسے احاد احادہ آشارہ گیارہ اصل میں کیا تھا احادوں و اشارہ ٹھیک ہے احادوم و تھا تو وہ کو یہاں پر کیا کیا ہے ختم کر کے دو اسموں کو ایک کیا ہے تو احادہ آشارہ دوسرا جو حرف ہے وہ آشار یعنی ایک حرف کو کیا ہے دوسرا جو اسم ہے وہ ایک حرف کا متضمن ہے جو بیچ میں کیا تھا دونوں کے بیچ میں ایک رب تھا جیسے ختم کر دیا تھا تو اس کو مرکب بنائی کہتے ہیں مرکب بنائی یعنی دونوں اسموں کو ملا کر مرکب کر لیا دو اسموں کو ملا کر اور بیچ میں سے کیا ہے ایک ربط کو کیا کر دیا ختم کر دیتی ہے مرکب بنائی ہوتے ہیں جیسے احد عشرہ اور اس طرح کی اور کئی ساری مثالیں تو یہ ہو گیا ہمارا علم النحب کا سبق جس کے اندر اسمائے ظروف اسماعی کنایا اور کیا چیز ہوں مرکب بنائی یہ ہم نے پڑھا ہے یہ انشاءاللہ پیر والے دن ہر ایک سے کوئی ایک لفظ کسی سے بھی پوچھ سکتا ہوں زرف مکان میں سے بھی زرفِ زمان میں سے بھی ساری چیزیں کسی نہ کسی سے بھی کیا کر سکتا ہوں پوچھ سکتا ہوں ٹھیک ہے اور پڑھیں گے انشاءاللہ طریقت الاسریہ پیر والے دن دواؤں میں یاد رکھیے گا تب تک اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں واخر العان الحمد رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر